أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق من مجم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 إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قمة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع انما هو قول فصل وما هو دليل هزل انهم يكيدون كيدا واكيدون كيدا فمن يله غيرنا رغيدا صدق الله العظيم خور کی اس کا شان نزول کل آپ کے سامنے آ گیا تھا اس سورت کے اندر اللہ رب العزت آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر ایک نگران مقرر ہے جو اس کے تمام افعال اعمال حرکات سکانات حالات کو دیکھتا جانتا اور سنتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے انجام پر غور و فکر کرے اپنے اعمال اور اس کے اوپر جو نتائج اس کو ملیں گے اس کو پیش نظر رکھ کر یہ آخرت کی تیاری کرے یہ جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے وہ اس کے مالک کے ہاں محفوظ ہے قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا جس طرح آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہے مگر صرف رات کے وقت نظر آتے ہیں اسی طرح اعمال سب کے سب نام اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہے مگر ظاہر قیامت کے دن ہوں گے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی آخرت سے غافل نہ ہو یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ آئے گا سمجھ میں آگے اب اس کا ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی وہ سماعی قسم ہے آسمان کی وارقارق اس میں فائل کا سیگا فار کن کا یا تو روکو پر اس کا معنی ہوتا ہے ہتوڑا مارنا کھٹکھٹانا رات کے وقت ایسی ٹیکٹر مارنا جس کی آواز سنائی دے ہتھوڑے کو عربی کے اندر متر قتون کہتے ہیں متر قتون ہتھوڑا اسی سے نکلا ہے اور طریقن استے کو کہتے ہیں تو اس کا لغوی معنی ہتھوڑا مارنا کھٹکھٹانا تو لغت کے اندر پھر یہ معنی مسافر کے لیے مشہور ہو گیا طارق مسافر کا نام پڑ گیا مسافر کے وہ راستہ جس کو مسافر اپنے قدم سے روندتا ہے وہ راستہ جس کو مسافر روندتا ہے اور مشہور ہو کر یہی اس کا حقیقی معنی بن گیا مسافر اس کے معنی مسافر پھر یہ مسافر رات میں آنے والے کے لیے خاص ہوا کہ رات میں آنے والے مسافر کو تارق کہتے ہیں کیونکہ رات کے اندر دروازے سارے بند ہوتے ہیں تو مسافر رات کو آتا ہے دروازہ کٹ کٹ آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں اور وہ سات آ گئی ہر اس چیز پر بولا جانے لگا جو رات میں ظاہر ہو ٹھیک ہے تو جمہور کے نزدیک رات میں ظاہر ہونے والا ستارہ مراد ہے اس سے ٹھیک ہے رات میں ظاہر ہونے والا ستارہ مراد ہے یا یہ ایک ستارے کا نام ہے ٹھیک ہے طارق سمجھ میں آیا قارق لغی مانا تھوڑا مارنا پھر یہ مسافر پر بولا جانے لگا راستے کو روندتا ہے قدم قدموں سے تو لغت کے اندر پھر اس کا معنی بن گیا مسافر پھر رات کو آنے والے مسافر کے ساتھ خاص ہوا پھر اس کے بعد یہ ہر اس چیز پر بولا جانے لگا جو رات میں ظاہر ہو تو ہر اس چیز پر تو رات کو ظاہر ہونے والے ستارے ستارہ مراد ہے اس سے اب طارق آگے اللہ رب العزت یہی بیان فرمائیں گے کہ طارق وما ادرا کاما ادراک کا متفارق اما ادرا اور آپ کو معلوم ہے کیا آپ کو معلوم ہے متفارخ رات میں آنے والا کیا ہے اور فارغ رات میں آنے والا تو رات میں آنے والا کیا ہے النجم انجمب النجم ستارہ اصطاق چمکتا ہوا ہواقب النجم یا تو یہ خاص ستارہ ستارے کا نام ہے سوریا یا یہ اس کے جمع نجوم آتی ہے اور اس کا لغوی معنی تھا ظاہر ہونا طلوع ہونا ستارے کا نکلنا اتاقب اس میں فائل کا سیگا ہے چمکنے والا جلا دینے والا روشن ہونا ٹھیک ہے جی اے کلو ان نہیں کلو کوئی نفس جان لمہ مگر علیہ اس کے اوپر حافظ ان کلو نفس کوئی شخص ایسا نہیں لمحہ علیہ حافظ جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو لما علیہ حافظ جس پر کوئی محافظ مقرر نہ ہو تو یہاں پر لمحہ اللہ کے معنی میں اللہ استثناء کے معنی میں ہے لمہ علیہ مگر اس کے اوپر ایک نگران مقرر ہے بولے پل امر کا صیغہ انسان کو دیکھنا چاہیے اس کا فائل انسان انسان کو دیکھنا چاہیے ممّا. کس چیز سے لے کیدا کیا گیا خالا کا یہ معروف مما ہو تو یہ مجبول کسی خلی کا وہ کس چیز سے بنایا گیا نہیں تاریخ سے مراد النجم و جی جیسے یہ دیکھ لیں آگے آ رہا ہے النجم و جی جی یہ چمکنے والا ستارہ ہوگا لیکن طارق جو وہ سماعی و طارق رات میں آنے والے کو کہتے ہیں تارق تو یہ النجم و یہ روشن ستارہ رات کو آتا ہے تو یہ بھی رات کو آتا ہے اس کے تفسیر انشاءاللہ شاء اللہ آ جائے گی ابھی صرف ترجمہ دیکھیں اچھلنا دافق اسنیفائ ٹھیک ہے اسنیفائی اچھلنے والا اچھل کر بہنا بات سمجھ میں آ گئی خلی قومی میں اس کو ایک اچھلنے اچھلتے پانی سے بنایا گیا ہے یخ نکلتا ہے وہ پانی درمیان سے ممبئی در کہتے ہیں پیٹھ پشت و اور سینہ سینا یہ جمع ہے ٹھیک ہے جو پانی پشت اور سینہ کے درمیان سے نکلتا ہے انجو ہی انسان کے لوٹانے پر لقادر البتہ اور بھی قدرت رکھتا ہے یو میں تو آزمایا جائے گا جانچے جائیں گے تو مظاہر اور مجبول کسی واحد غائب ان سے یہ نکلا ہے بلا ان آزمانا آزمانا بلا سے آزمانا ٹھیک ہے جس دن سب راز نہیں لہو اس کے لیے من کوئی قوت وَلَا ناصر اور نہ کوئی مدد نہ اس کے لیے کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا اور آسمان کی قسم ذات بارش والا اور بارش کو کہتے ہیں بارش والا اور آسمان کی قسم بارش والے آسمان اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا ٹھیک ہے بارش کے بارش اس کے معنی آتے ہیں رجا کے نفع یہ بھی معنی آتے ہیں موسم بہار کی سبزی جبھی اس کے معنی آتے ہیں یہاں پر بارش مراد ہے ٹھیک ہے بارش والے آسمان کی ول اور زمین کی ذات الصدع جو پھٹ جانے والی ہے سدا کا معنی ہوتا ہے پھٹنا یہاں مراد زمین سے کھیتی کا پھوٹ نکلنا ٹھیک ہے لَقَوْلٌ فَصْلٌ يفیسلا يفیسلا هي. هي. قول یقیناً یہ فیصلہ فاصل یہ فیصلہ کن لقلاً کلام ہے یقیناً یہ فیصلہ کن کلام ہے بات ہے قول ہے الحضل اور نہیں وہی یہ کلام بلحضل لا یعنی بے فائدہ بے فائدہ کلام نہیں ہے انہم یقیدہ قیدہ بے شک وہ یقینا مکر کرتے ہیں قیدا ایک مکر انہم یقید قیدا اس کا معنی تھا مکر کرنا تدبیر کرنا انہم یقیدہ قیدہ واقعی وہ لوگ تدبیر کر رہے ہیں وہ عقید و قیدہ اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں رینا ام ہل ہم لہذا آپ ان کافروں کو محلت دیجیے ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے پمہ ہل کا آپ کافرین کو مہلت دی دے دیجیے ام ہل تھوڑی سی محلت محلت دے دیجیے ام کا معنی دھیل دینا تھوڑی سی رویدہ ایک مدت تک سمجھ میں آ گئی ترجمہ سمجھ میں آ گیا جی باقی تفسیر انشاءاللہ منڈے کو کریں گے ٹھیک ہے بات لمبی ہو جائے گی تو تفصیل ان شاء منڈے سے ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ